پھر بات شروع ہو گئی وہی کہ بل لذیم منکم اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں جن کی وفات ہو جائے وہ یزر اون اچھا جاگ رہے ہو بس یہی دیکھنا و یزر اور بیویاں چھوڑ جائیں وفات ہو گئی اور بیویاں چھوڑ گئے یہ نہیں فرمایا ایک بیوی بی. فرمایا کئی بی بیویاں چھوڑ گئے اس میں بھی غور کر لیجیے وہی اظہر وہ اظہر ازواجن اور بیویاں چھوڑ دیں وسیعت اللہ ازواج اپنی بیویوں کے لیے وسیعت کرے گا متان ایک فائدہ اٹھانے کی الحول ایک سال تک غیر اخراجن کہ انہیں گھر سے نہ نکالا جائے یہ آیت یاد ہے پہلے گزر گئی نا جو نسخ کی آیات تھیں اس پہ ہم نے اس کی مثال دی تھی اور متان کا مطلب یعنی فائدہ اٹھائیں وہ یعنی کھانا کپڑا اور رہائش تین چیزیں وہ کہہ دے اپنے وارثوں سے ماں باپ سے بھائیوں سے کہ میری بیوی کو کھانا کپڑا اور اس کی رہائش ان کا خیال کرنا وفات سے پہلے وسیعت کر دے اللہ نے فرمایا وسیعت اللہ ازواج ہی متان اللّہ اخراج کہ اسے وہاں سے نہ نکالا جائے ان خرجنا اور اگر وہ خود نکلیں فلاں چنا علیکم کوئی حرج نہیں ہے کوئی پرسش باز پھرس نہیں ہے فی علیکم ما فی ماں فالنا فی انفسنا جو کچھ بھی وہ اپنی اپنی جان کے لیے کرتی ہیں تم پہ کچھ نہیں ہے مم معروف قائدے کے مطابق قاعدے کے مطابق جو کچھ وہ کرنا چاہتی ہیں یعنی نکاح کر رہی ہیں کوئی حرج نہیں ہے تم انہیں نہیں روک سکتے وہ قاعدہ وہ جو پہلے گزر گیا اللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب ہیں بڑے حکمت والے ولیل متعلقاتی اور وہ جو عورتیں طلاق والی ہیں آخری آیت بس یہ جی عورتوں کے متعلق جہاں کہی ولیل اور جو جن عورتوں کو طلاق دیئے متاوں بالمعف ان کے ساتھ نیکی کرتے رہنا اس کا کیا مطلب ہے مفسرین کہتے ہیں کہ طلاق دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدت کے دوران بھی وہ عدت تمہارے گھر ہی گزارے گی ماں باپ کے گھر نہیں گزارنی عدت کی بات صورتیں ایسی ہیں یہ جو ہمارے یہاں ٹرینڈ چل گیا ہے نا کہ جو ہی طلاق ہوئی اور بھیج دیا گھر سے شریعت نے یہ نہیں کہا عدت کہاں گزارے وہ ادھر ہی گزار کے جائے گی اور اگر رجوئی طلاق ہے رجوع کر سکتا ہے تو بھی تو اسے عدت گزارنی ہے تاکہ شوہر کے سامنے رہے گی اسی گھر میں تو کچھ تو خیال آئے گا اس کو بھی اور اس کو بھی جو بھی لڑائی جھگڑا ہے جو چیز ہے آپس میں بیٹھ کے کبھی تو بات کریں گے نا یہ بھی ان خرابیوں میں سے ایک ہے جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہیں کہ طلاق ہوئی اور لڑکی والے بھی چڑھ دوڑے کے اپنی بیٹی کو لے جائیں اور لڑکے والے بھی کیسے گھر سے نکال دو کس کس چیز کی کوئی اصلاح کرے گا تنہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ ہم جسم سارا داغ داغ ہوا ہوا زخمی ہو تو کوئی کہاں کہاں روئی کے پھائے رکھتا پھر یہ ہے